السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہم الدین اما بعد فعوذ الله من الشیطان الرجیم ربنا لَا تُعَخِذْنَا إِن نَسِينَا وَفْطَعْنَا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے رب ہمارا معاخدہ نہ کرنا بھول چوک میں اور غلطی ہو جانے سے یہاں پر حدیث اسی متعلق اسی سے متعلق ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه ثان ابن عباس رضی الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله کے ابواب چل رہے ہیں اسی سے متعلق حدیث بھی ہے لیکن یہ حدیث عام حدیث ہے جس میں سلاق کا مسئلہ بھی آ جائے گا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے اس چیز کو درگزر کر دیا ہے جو اس کے دل میں وسف آتے ہیں یعنی دل میں آنے والے خیالات کو اللہ تعالی نے درگزر کر دیا ہے جب تک کہ وہ آدمی عمل نہ کر لے یا جب تک کہ اس کو بول نہ دے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں آنے والے خیالات کا مقاصبہ نہیں ہوگا دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں اور یہاں پر اس کا اس حدیث کا تعلق کو طراک سے یہ ہے کہ کئی بار آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بیوی بی کو طلاق دے دے بیوی بی کو چھوڑ دے بیوی بی کو بھگا دے اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس طرح کے خیالات آنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی اس طرح کے خیالات آنے سے کوئی حکم شریعت کا نافذ نہیں ہوگا جب تک کے آدمی عمل نہ کر لے یا جب تک کے آدمی بول نہ دے جب تک طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی محض وسوسوں کی وجہ سے یا خیالات کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی اس حدیث کا تعلق علما کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے میری امت سے غلطی کو اور بھول کو معاف کر دیا ہے اور اسی طرح سے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے جو گناہ مجبور اور زبردستی ان سے کروائے جائے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا ہے کس کو غلطی کو جہالت میں نادانی میں آدمی نے کوئی غلطی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا اسی طرح سے بھول کر کے کوئی چیز آدمی نے کر لیا بھول گیا نماز کسی ٹائم کی جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی پھر بھول گیا اور نہیں پڑھا کوئی کام کوئی مح... کسی مزدور کا انتخاب اعتقا... اعتقا... کر لیا جیسے آج کل حج کا موسم ہے حالت احرام میں بہت ساری پابندیاں حاجیوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں اگر ان پابندیوں میں سے کسی ایک پابندی کا ارتقاب کر لیا مثال کے طور پر خوشبو نہیں لگانا ہے بھول کر کے کسی نے خوشبو لگا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں اس کی یہ بھول معاف ہے روزہ, روزے کا مسئلہ روزے کا مہینہ پی, پچھلے مہینے مہ, میں گزرا اس میں بھی آپ دیکھ لیں یعنی رمضان میں روزے رکھ, رکھتے ہیں لوگ ان میں بھی مسائل آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول چوک کر کے کھا پی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مانا جائے گا اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بھول کر کے کھا لیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اسی طرح سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو کسی گناہ کے کرنے پر کب سزا دیتا ہے اس کے لیے کئی شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ آدمی جو گنا کر رہا ہے اس کو اس بات کا علم ہے ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے پھر بھی کر رہا ہے دوسری شرط یہ ہے ہم تو اگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کا کام ہے اور کر لیا تو اس کا موافذہ نہیں ہے جیسا کہ ابھی گزرا اسی طرح سے بھول کر کے گناہ کا کام کر لیا تو پکڑ نہیں ہو تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کفریا کام کروا لیا گیا کسی سے کوئی کفریا کام کروا لیا گیا یا زبردستی کروا لی گئی اور اس کا تعلق تلاق سی یہ ہے کہ کسی کو ڈرا دھمکا کر کے اس سے طلاق لے لی گئی تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی کیا وہ طلاق واقع ہوگی نہیں واقع ہوگی کیونکہ یہ ساری چیزیں معاف اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آیا جس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سخت سزاؤں سے اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا ہاں امام دارالحجرا تھے محدد تھے اس کے باوجود بھی بادشاہ وقت کا اس دور کے اس دور میں عباسی خلافت تھی کوئی خلیفہ اس وقت تھا تو اس وقت جو ہے علماء نے برے علماء نے بادشاہ کو ایک فتوا دے دیا اور بتایا کہ اگر کسی سے زبردستی طلاق لے لی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی زبردستی ڈرا دمکا کر کے بندوق کی گولی دکھا کر کے نال دکھا کر کے اور تلوار اور چاقو دکھا, دکھا کر کے کسی سے کہا کہ تم اپنے بیوی کو طلاق دو یا کیا کہتے ہیں سسرال والوں نے زبردستی اس سے کی اور کہا کہ طلاق دو نہیں تو مار دیں گے تم کو اور اس نے طلاق دے دیا یا کسی کی کہ کیا کہتے ہیں بی بی کسی کو پسند آ گئی کسی بادشاہ کو حاکم کو زبردستی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے طلاق دلوائے اور اس سے شادی کر لے تو یہ مسئلہ پیش آیا تو علماء سو نے برے علماء نے فتوا دے دیا کہ ہاں یہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہاں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق المقر کہ زبردستی طلاق واقعے نہیں ہوگی اس پر جو ہے با بادشاہ وقت نے زبردستی کی لیکن اس کے باوجود بھی امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فتوا نہیں دیا اور اس پر جو ہے ان کو زد و کو کیا گیا تشہیر کی گئی مارا پیٹا گیا ہاں تو یہاں پر تعلق اس حدیث کا طلاق سے یہ تعلق ہے کہ اگر کسی کو زبردستی پکڑ کر کے درا کا کر کے اس سے طلاق لی جائے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی ادا ہر رمر رضول علیہ امراۃ فہو یمینا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حرام کر لیتا ہے تو حرام کر لینا یہ اس کا طلاق نہیں شمار ہوگا کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا آج مسئلہ آئے گا کوئی آدمی کسی آدمی نے کہہ دیا کہ جا تو مجھ پر حرام ہے تو یہ جو ہے ہاں اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی اور پھر عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لقد رسول اللہ اس وط الحسن ہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ایک مہینے تک کے لیے اپنی بیویوں سے قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینے تک جو ہے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا جائیں گے تو گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں کو اپنے لیے جو ہے وہ اپنے سے دور رکھا تھا اور گویا کہ ایک طرح سے اپنے سے الگ کیا ہوا تھا اور ان کے پاس نہیں گئے تو اگر کوئی شخص سے اپنے اوپر جو ہے اپنے اوپر جو ہے کوئی چیز حرام کر لے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے یا اس کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو ہے شہد کو حرام کر لیا تھا شہد کو جیسا کہ سورہ تحریب میں ہے کہ اپنے اوپر حرام کر لیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ایو النبی تحرم ما حل کہ اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں جو ہے حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے کیا فرمایا قد فرد اللہ تہل تعیمان کم تو اللہ تعالی نے اس طرح کے اس طرح کی قسم کو اس طرح کی قسم کے لیے کفارہ مقرر کیا اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہاں میری بیوی میرے اوپر حرام یا کسی بھی اپنے بیوی سے کہہ دیا کہ تم میرے اوپر حرام اور اس نے جو ہے یہ طلاق کی نیت نہیں کی تھی جیسا کہ آگے مسائل آئیں گے تو اس کے اوپر وہ حرام نہیں ہوگی بلکہ وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے گا اور اس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات قائم رہیں گے ہو جائیں گے تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ کہہ لینے سے بیوی حرام نہیں ہو جائے گی طلاق واقع نہیں ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ کہ جب کوئی شخص اپنے بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کے لیے اس سے چھٹکارے کے لیے قسم ہوگا اور قسم کا پھر کفارہ ادا کیا جائے گا وَعَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ آنَهَا ان نبتا الجوني لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحق باهلك رواه البخاري حضرت عائشه رضي الله تعالى بیان فرماتی ہے کہ جون کی بیٹی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنہائی میں داخل کی گئی یعنی ان سے نکاح ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شادی ہو گئی تھی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں اس کے ساتھ پہنچے اور وہ عورت پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کیا کہا آرز بلّہ منت کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے اب کیا وجہ تھی اس کا کوئی ذکر نہیں حدیث میں لیکن بہرحال اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لقد عذت بعظیم کہ ایک بہت بڑی ذات کی پناہ تم نے طلب کی ہے یعنی اللہ کہنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے یا تم نے جو ہے اللہ کی پناہ طلب کی ہے تو گویا کہ عورت نے جو ہے عورت ڈر گئی یا کیا, کیا وجہ تھی بنت الجون جو تھی وہ ڈر گئی یا کس وجہ سے یا کے اندر پیدا ہو گئی تو انہوں نے جب یہ کہا کہ اعوذ باللہ من کے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے بڑی عظیب ہستی اور ذات کی پناہ طلب کی ہے تم جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ تو اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا لیکن کیا لفظ استعمال کیا کہ جاؤ تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ ہاں؟ کہ اپنے گھر والوں سے جاؤ مل جاؤ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور مراد کیا تھی کیا نیت اور مراد تھی کہ طلاق دے دیا گویا کہ ان کو ان کو طلاق دے دیا تو اگر کوئی لفظ ایسا کوئی شخص استعمال کرے شوہر کوئی اگر ایسا لفظ استعمال کرے جو ظاہری طور پر طلاق نہ ہو یعنی طلاق کا لفظ نہ استعمال کرے اگر کوئی شخص طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں میری نیت طلاق کی نہیں تھی میں تو ایسے ہنسی مذاق کر رہا تھا جیسا کہ پیچھے پچھلے درس میں یہ حدیث گزری ہے کہ تین چیزوں میں حسی مذاق نہیں ہے ہاں اس میں اگر کوئی مزاق کے طور پر بھی کوئی کہہ دے گا تو وہ چیز نافذ ہو جائے گی ان میں ایک طلاق بھی ہے تو اگر کوئی شخص سے لفظ طلاق استعمال نہیں کرتا لیکن کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس سے کیا کہتے ہیں اس لفظ کو استعمال کر کے اس کا ارادہ اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے طلاق دینے کی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی ہاں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے چلی جاؤ یا کوئی شخص یہ کہے ہاں کہ جاؤ تم کو ہم نے چھوڑ دیا یا کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں جاؤ تم آزاد ہو اس طرح کے الفاظ اگر کوئی شخص کہتا ہے اور اس کی نیت طلاق دینے کی ہوتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر طلاق دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے ڈرانا دھمکانا مقصود ہوتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن لفظ طلاق اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے تو کیا ہوگی واقع ہو جائے گی हा? اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تین طلاقیں ایک ساتھ میں تین واقع نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی جس میں کہ عدت ہوگی تین مہینے کی اور اس میں رجوع کا موقع دیا جائے گا اور یہی بہتر اور افضل ہے اور اس طرح سے طلاق دی جائے تو وہ لوگ جو بہت جلد بازی میں طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں ہاں ان کے لیے جو ہے ہاں بہت اچھا موقع مل جائے گا کہ ان کے لیے راستہ اللہ تبارک نے کھول رکھا ہے جی قسم کا کفارہ قسم کا کفارہ آپ سب لوگ جانتے ہیں لا اللہ باللغو فی لاخمان بنا تملاگے فکب فارت ہو اطعام و شرت مساکین امین اوسط ماپت امونکم او قسمت او تحریر و رقبع. تین چیزوں میں کیا کہتے ہیں فک... تین چیزوں میں اختیار ہے کہ دسم اسکینوں کو کھانا کھلانا یا دسمینوں کو کپڑا پہنانا یا گردن آزاد کرنا اتام اشرت مساکین امن اوسط مات امون او قسمت او تحریر و قبع. اگر یہ نہ ملے فلام اگر یہ ان تینوں میں سے کوئی شخص نہ ادا کرے یا نہ ادا کر سکے تو پھر کیا ہے تین دن کے روزے رکھے یہ کفارہ ہے قسم کا یہ ہے قسم کا کفارہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لے ہاں؟ تو پھر اپنی قسم اگر توڑتا ہے تو اس کے لیے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول رسول لا بعد بعد ولا نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نکاح کے بعد اور آزادی کوئی شخص سے کسی غلام کو اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کی ملکیت میں نہ ہو تو so اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص سے، کسی عورت سے نکاح کسی نے نہیں کیا اور طلاق دے رہا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کو طلاق تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی جب اس کی نکاحی میں نہیں طلاق واقع ہوگی کیسے ہوگی یا کوئی کہے کہ میں نے غلام کو آزاد کر دیا تو جب اس کے پاس غلام نہیں ہے تو غلام آزاد کیسے ہوگا یہاں پر اصل مسئلہ یہ آتا ہے بعد میں کہ اگر کوئی شخص سے, کسی شخص سے نے کہا کہ عورت کو طلاق اور پھر اس نے نکاح کر لیا اگر اس نے, اس نے نکاح کر لیا تو کیا کہتے ہیں کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا کسی خاص عورت کو اس نے کہا, کہا کہ ہاں یا کوئی اس طرح سے کہ اگر میں شادی کروں تو میری بیوی کو طلاق اگر میں شادی کروں تو میری بیوی کو طلاق اگر میں غلام خریدوں تو میرا غلام آزاد کا اگر کسی نے کہا ہے تو کیا اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی نکاح کے بعد یا غلام آزاد ہو جائے گا تو حدیث بتاتی ہے کہ اس طرح کی طلاق واقع نہیں ہوگی جمہور اہل علم کا یہی مسئلہ ہے اور یہی قول ہے کہ اس طرح کی طلاق واقع نہیں ہوگی اور اس طرح سے غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ طلاق اس وقت واقع ہوگی جب آدمی نکاح کر لے جب اس کے نکاح میں ہے ہی نہیں تو پھر ہاں سلاخ کیسے واقع ہوگی تو یہ ان مسائل میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان عمر بن شعی بن عنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظر لبن آدم ولاق لہو فیما ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نظر نہیں مانی جائے گی اس چیز میں جس چیز کا وہ مالک نہیں کوئی کہے میں نظر مانتا ہوں کہ یہ ساحل اسٹور جو ہاں مگر میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں ساحل اسٹور کیا کروں گا سب کا خیرات کر دوں گا روشدی اسٹور میں جو ہے فری کر دوں گا تو کیا اس کی یہ نظر مانی جائے گی اس کے مال میں سے لے کر کے روشدی اسٹور کو خریدا جائے گا اور پھر ہاں فری کر دیا جائے گا نہیں کیونکہ جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اس چیز میں اس کی نظر واقع ہی نہیں ہوگی اسی طرح سے ہاں اگر کوئی یہ کہیں کوئی کوئی اس بات کی نظر مانے کہ جو ہے فلاں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو وہ فلاں فلاں آدمی کا جو غلام ہے وہ آزاد ہو آزاد کر دوں گا یا آزاد ہو جائے گا تو جب اس کا وہ مالک ہی نہیں تو غلام کیسے آزاد ہو اسی طرح سے طلاق کا مسئلہ ہے ہاں کہ آدمی کہے کہ نظر مانے کہ میرا کام ہو جائے گا تو فلاں ہاں عورت کو طلاق دے دوں گا جب کہ اس کے نکاح میں ہے ہی نہیں تو یہ سب ساری چیزیں اس طرح کی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا وہ مالک نہیں ہے اور اسی میں اسی میں میں طلاق کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کیا کہتے نظر مانے ہاں کہ میں میرا فلاں کام ہو گیا یا ایسا اگر ہو گیا ہاں تو میری بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی یا فلا عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی اب وہ اس کی زوجیت میں ہے ہی نہیں ہاں تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی عشی اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ سے, ام اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا قلم اٹھا لیا گیا ہے روپیہ قلم یعنی قلم اٹھا لیا گیا ہے ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اس سے سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بے بیدار ہو جائے سونے والا اگر سونے کی حالت میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ وہ شمار نہیں ہوگا سونے والا سونے کی حالت میں کون گنا کر سکتا ہے ذہن میں ہے کچھ نماز, نماز چھوٹ جائی سو رہا ہے نماز نہیں پڑھ لے سو گیا وہ اجدن نہیں سو رہا ہے کہ ہاں دو بجے تک جائے گا اس کے بعد جو ہے گھڑی الارم لگا دیا سات بجے کہ سات بجے اٹھیں گے اجدن نہیں وہ تو نیت کر کے سو رہا ہے اس لیے گناہ ملے گا اس کو لیکن اگر کوئی شخص سے سو گیا اور فدر میں نہیں اٹھ پایا تو گویا کے اس کا گناہ نہیں یا سونے کی حالت میں کسی نے کسی کو مار دیا نیند کی حالت میں ہے بالکل ہوش نہیں ہے हाँ. تو ایسی حالت میں اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اسی طرح سے بچہ ہے بچہ اگر کوئی گناہ کر ڈالتا ہے بلوغت سے پہلے تو اس کا بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا مکلف کب بنے گا جب بالغ ہو جائے گا ہاں بچہ بالغ ہو جائے گا جبکہ ہاں اس کو احتلام آنے لگے یا اگر بچی ہے ہاں تو اس کو جو ہے اس کا ماہواری شروع ہو جائے ایم سی شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں بالغ شمار کیے جائیں گے بلوغت سے پہلے ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اور اسی طرح سے مجنون سے بھی قلم اٹھا لیا گیا پاگل شخص سے یعنی ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے یا یہ کہ اس, وہ اپنی بیماری سے شفایاب ہو جائے یہ حدیس صحیح ہے بہت مشہور حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے تو اس سے کیا پتا چلا اس کا تعلق جو ہے طلاق سے کس طرح سے ہے سونے والے سے سونے کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا اس کا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں سونے کی حالت میں جب بیدار ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہاں بھئی تم نے یہ لفظ کہا تھا کہا نہیں تو کہا تم تو کہہ رہے تھے سنا گیا تھا تو کیا اس, کا, اس کی طرح سے یہ طلاق واقع ہو جائے گی نہیں اسی طرح سے مجنون چھوٹا بچہ ہے ہوں اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ چھوٹا بچہ اگر طلاق دیتا ہے تو واقع ہوگی کہ نہیں تم نے کسی کا ہو گیا بہت سارے علاقوں میں اگر سمجھدار نہیں ہے اس طرح سے اس کو سمجھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کی طرف سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر وہ مکلف نہیں ہے یہ مکلف نہیں ہے بڑے ہونے کے بعد جو ہے یہ مسئلہ ہو ہوگا اور اسی طرح سے مجنون پاگل شخص ہے ہاں پاگل شخص ہے اب ذہن نہیں کام کر رہا دماغ نہیں کام کر رہا ہے اور جنون میں آ کر کے اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے طلاق طلاق طلاق اس طرح سے کہا تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی ہو جی ہو اب دیکھیے پوچھ رہے نکاح ہو جائے گا مسئلہ سن لیے پھر بھی پوچھ رہے ہیں ہاں نکاح مستقی بھی, مستقی نہیں. بھی نہیں ہوگا نکاح بھی نہیں ہوگا فلاح جیسے واقع نہیں ہوگی اسی طرح سے نکاح بھی نہیں ہوگا اس کو پتہ نہیں ہے البتہ اگر بچہ ہے تو اس کا ولی اس کی شادی کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے اس کا ولی اس کی اس کا شادی کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے بچی ہے اس کی شادی اس کا نکاح جو ہے ہو سکتا ہے جی, جی, جی وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے جو پوچھ رہے ہیں اشاد بھائی کے بیوی اپنی بیوی کو حرام کرتا ہے تو دو مہینے کے روزے وہ مسئلہ زہار کا ہے زہار کا ہے کیا کہ اپنی بیوی سے اس نے کہا کسی نے کہا کہ انت علیہ کا وحر امی کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹ میری ماں کی پیٹھ ہاں کی طرح سے تم ہو تو گویا کہ اپنے زہار کیا اس نے زہر مانے کیا ہوتا ہے پیٹھ اسی لفظ سے زہار نکلا ہے ہاں ایک, ایک صحابیہ کے خواب جو ہے شوہر نے ہاں زہار کر لیا تھا تو آیت سور مجادلہ نازل ہوئی تھی ابھی اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے باب رجاح ر کا باب یعنی رجوع کرنے کا باب اگر کسی نے طلاق دیا تو رجوع کا حق ہے ہم؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اب طلاق ارتال بے معروف اور تشریح بے طلاق دو بار میں دی جائے گی ایک طلاق واقع ہوگی رجوع کا حق ہوگا فہم ساکم بھی یا بھلائی کے ساتھ اس کو روک لو یا چھوڑ دو اس کو احسان کر کے دوسری طلاق میں بھی رجوع کا حق لیا جائے گا ہاں اور جو لوگ تین بار میں اکٹھا طلاق دے دیتے ہیں وہ قرآن کی مخالفت ہے کہ نہیں ہاں قرآن تو دو بار بول رہا ہے اور یہاں تین بار دے دیا تو قرآن کی مخالفت ہوئی کہ نہیں فہم ساکوم بھی معروف ہوا تو اس لیے جو ہے شریعت نے رجوع کا حق دیا ہے اور دیکھیے نکاح ایک بار میں ہو جائے گا طلاق کیونکہ جدائی ہے اس لیے اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تین بار شریعت نے مہلت دی ہے دو بار مہلت دی ہے اور تیسری بار میں الگ ہو جائے گی تو شریعت کی है بڑی, بڑی حکمت پر مبنی ہے بڑی حکمت پر مبنی ہے تو رجوع کا حق حاصل ہے کیونکہ طلاق آدمی غصے میں پریشان ہو کر बाद بعض حالات میں ذہنی تناؤ کی وجہ سے دیتا ہے تو اگر رجوع کا حق نہ دیا جائے تو پھر کیا ہے شریعت کی حکمت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی کیا کہ جو ہے کمزوری واقع ہو جائے گی اگر رجوع کا موقع نہ دیا جائے عمران بن, عمران بن حسین عمران بن حسین نضی اللہ تعالی عنہما انہو سئل عن الرجل یطلق ثم یراجع ولا یشہد فقال ہاں حسیندی اللہ تعالیٰ ویان فرماتے ہیں کہ ان سے صحابی سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو تلاک دے دیتا ہے پھر اس عورت کو رجوع کر لیتا ہے ولائی شدید اور اس پر گواہ مقرر نہیں کرتا تو عمران ابن حسین ندی اللہ تعالی عنہما نے کیا فرمایا کہ طلاق پر اور رجعت پر گواہ مقرر کرو یہ حدیث ابودا کی ہے موقوفاً اس کو انہوں نے روایت کیا ہے کس سے امراجی اللہ تعالیٰ نے سے اور موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی صحابی بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے کوئی بات بیان کرے کچھ بتائے اور لفظ سنت کا بھی استعمال نہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں موقوف حدیث کہتے ہیں صحابی پر موقوف ہے ابو ابوداؤد رضی اللہ تعالیٰ کو پر نوایت کیا ہے وسن دہی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سرت کیا ہے صحیح ہے بحقی کے اندر اس لفظ کے ساتھ ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تھا اور اس پر گواہ مقرر نہیں کیا تھا تب انہوں نے کیا کہا کہ کی غیر کہ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اب گواہ مقرر کر لے تو اہل علم نے اس مسئلے کو کہ طلاق پر یا اسی طرح سے رجوع کر لینے پر جو ہے گواہ مقرر کرے یہ گواہ مقرر کرنا سنت اور مستحب ہے یہ ضروری اور واجب نہیں ہے سنت اور مستحب ہے یہ ضروری اور واجب نہیں ہے طلاق دے دیا کسی نے تو اس پر گواہی مقرر کرنے کی یا گواہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے اگر کسی نے رجوع کر لیا بیوی سے رجوع کر لیا میاں بیوی رہنے لگے اس پر گواہی کی ضرورت نہیں ہے جی تو اہل علم نے اس کو کہا کہ یہ مستحب اور مندوب ہے واجب اور فرض نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو لما طلق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم متفق جیفق یہ حدیث پچھلے درس میں گزر چکی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ بیوی کو لوٹا لے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور بھی اس تعلق سے حدیثیں گزر چکی ہے کچھ مسئلے مسائل پوچھنے ہو کچھ سوال ہو تو پوچھے جی تو آپ اپنی جی جی جی صحیح تلاب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق دے اور ایک طلاق دے تو اس میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق حاصل ہے شوہر اگر عدت کے اندر بیوی ہے یعنی تین مہینے کے اندر اندر شوہر نے رجوع کر لیا تو اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس رجوع کر لیا بیوی کو گھر لے آئے رہنے لگے کچھ اس میں نہیں ہے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کفارا وغیرہ کچھ ایسا نہیں ہے لیکن اگر ایک طلاق کبھی دیا تھا پھر رجوع کر لیا پھر اس کو کبھی ضرورت پڑی طلاق دینے کی تو پھر طلاق دے گا وہ تو اب یہ اس کی کون سی تلاق مانی جائے گی دوسری مانی جائے گی اس دوسری طلاق دینے کے بعد اس کو رجعت کا حق حاصل ہے وہ رجوع کر دے گا لیکن نئے نکاح کے ساتھ وہ بھی نئے نکاح کے ساتھ اس کو رجوع کر لے گا اب وہ پہلے والا نکاح کافی نہیں ہوگا دوسرے دوسری طلاق میں اس کو نیا نکاح کرنا پڑے گا پہلی طلاق میں بھی اگر عدت ختم ہو گئی عدت ختم ہو گئی تین مہینے کی مدت ہے وہ ختم ہو گئی طلاق دینے کے بعد تین مہینہ چار پانچ مہینہ ہو گئے تو اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے لیکن نیا نکاح کرنا پڑے گا نیا مہر دینا پڑے گا اسی طرح سے دوسری طلاق دی تو اس میں بھی رجوع کر سکتا ہے لیکن نئے نکاح کے ساتھ نئے مہر وغیرہ کے ساتھ کرنا پڑے گا تو یہ دو طلاقیں ہیں جس میں رجوع کر سکتا ہے اور یہ کہ بیوی کو لا سکتا ہے رکھ سکتا ہے تیسری طلاق کیا ہے ہاں جب آدمی جو ہے دوسری طلاق دے دیا پھر رجوع کر لیا نیا نکاح کر لیا تو پھر اب جو تیسری طلاق ہوگی اگر کبھی اس کو ضرورت پڑ گئی تیسری طلاق دینے کی جب تیسری طلاق دے دیا تو پھر اب رجعت کا حق اس کو حاصل نہیں اب رجوع نہیں کر سکتا سمجھ میں جی جی جی بھائی نے پوچھا کہ ایک عورت کو ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا تین طلاق دے دیا پھر اس کے بعد میاں بیوی ہاں پریشان ہوئے تو اس شخص نے اپنی بیوی کی شادی جو اپنے بڑے بھائی سے کر دیا بڑے بھائی نے ایک ہفتہ رکھا یا دو چار روز رکھا اور پھر انہوں نے طلاق دے دیا پھر اس نے دوبارہ اس سے نکاح کر لیا کیا یہ جائز ہے اس کو شریری اطلاع میں حلالہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حلالہ کہتے اور حلالہ کرنا کروانا یہ حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل لعنت ہو حلالہ کرنے والے کے کے اور لعنت ہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے تو دونوں ملعون ہیں ہلال کرنے والا اور حلال جس کے لیے کیا جائے دونوں ملعون ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے والے کو تیس المستار کہا ہے ہاں کہ کرایہ کا سانڈ ہے وہ ہاں تو یہ لعنت بھی بھیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ کہ کرایہ کا سانڈ بنایا بتایا ہے تو دیکھیے اصل میں طلاق دینے میں اپنے ہاں غلطی کرتے ہیں غلطی کیا کرتے ہیں کہ ایک بار میں تین طلاق دے دیتے ہیں ایک بار میں تین طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی شمار ہوتی تھی دو درس پہلے جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے تو بہت تفصیل سے بتایا گیا آپ نہیں تھے آج پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی تو جب تین طلاق ایک شمار ہوتی تھی تو اگر کوئی شخص تین طلاق دے دیتا ہے تب بھی ایک شمار ہوگی اور اگر تین مہینے کے مدت میں وہ رجوع کر لیا تو اس کو نئے نکاح کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن اب کیا کرتے ہیں لوگ کہ تینوں طلاقیں کیا کرتے ہیں نافذ کر دیتے ہیں کہ تین طلاق ہو گئی جب تین طلاق ہو گئی تو بیوی بی کو کیا کرتے ہیں جدا کر دیتے ہیں کیا اب شوہر سے نہیں مل سکتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک اس بیوی بی کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں حلالہ کرتے ہیں حلالہ کرواتے ہیں اس, بی بی اس کا اس کی شادی کر دیتے ہیں کسی سے ایک رات کے لیے دو, دو رات کے لیے اس کے بعد وہ تالاب دے دیتا ہے تو پہلا شوہر پھر شادی کر لیتا ہے یہ حلال ہے اور یہ حلا ملع عمل ہے اس لیے یہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے اپنے یہاں کے مولوی سب یہی سب بتاتے ہیں لیکن یہ جائز اور درستے نہیں ہے اس کے اندر اس عمل پر لاگت موجود ہے آج کا درش یہیں تک رکھتے ہیں